له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لهو ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات السدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقبة من لساني يفقفوا قالي سورہ مبارکہ کا اب ہم سلسلے وار دس شروع کر رہے ہیں پہلا لفظ سب بڑا تصویر بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی اگرچہ اس لفظ پر گفتگو سورہ صف کے ضمن میں بھی ہو چکی سورہ جمعہ کے ذمن میں ہو چکی سورہ تدابل کے ضمن میں ہو چکی لیکن بہرحال لفظ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو تیزی کے ساتھ میں چند باتیں جو ہے دوہرا دینا چاہتا ہوں ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے پاکی بیان کرتی ہے ہر شے جو آسمان اور زمین میں لیکن لغوی طور پر اس لفظ کا مفہوم کیا ہے صبح یس بہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے لیے تیرنا پانی میں تیرنا ہوا میں تیرنا خلا میں یعنی کوئی شے اپنے سطح پر برقرار رہے نیچے گرے گا اگر پانی کی سطح پر ہے تو گویا کہ وہ تیر رہی ہے اگر نیچے جائے گی ڈوب جائے گی اسی طرح کوئی شے اگر فضا میں خلا میں حرکت کر رہی ہے لیکن اپنے مدار پر برقرار ہے اپنی سطح پر قائم ہے تو یہ ہے سباہ یسبہ یہ گویا کے فیلے لازم ہے اس سے باب تفعیل ہے سب بہا یو ہو یہ ہے کسی شے کو تیرانا جہاں پر اب یہ فعل متادی بن گیا کسی شے کو اس کی اصل جگہ پر سطح پر برقرار رکھنا اسے نیچے نہ گرانا یا نیچے نہ گرنے دینا یہ ہے لفظ کا لفظ جو لغوی مفول ہے اللہ کی تصویر کیا مانی اللہ کا جو مقام بلند ہے اسے اس پر برقرار رکھا جائے کوئی ایسا تصور اس کی ذات یا صفات کے ساتھ شامل نہ ہو جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو اس کے مقام سے فرو۔ ہو اگر اس کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل کر دیا گیا تو گویا کہ آپ نے اسے گرا دیا اللہ کو اس کے اصل مقام رفی پر برقرار رکھنا یہ تصویر اس کو اب ہم بیان کرتے ہیں اس طریقے سے یعنی اس کی مراد یہ لیتے ہیں یہ کہنا کہ اللہ پاک ہے اللہ ہر عیب سے مبرہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے پاک ہے مبرہ ہے منزہ ہے نہ اس میں کسی اعتبار سے کوئی عیب ہے نہ کسی اعتبار سے کوئی نقص ہے نقص اور عیب میں فرق ہے نقص صرف کمی تو کہتے ہیں عیب جو ہے کوئی شے ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے اور نقص صرف کمی کا نام ہے نہ نا کسی اعتبار سے اسے کوئی احتیاط لاحق ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے اس کی کلمی کسی سے دبتی نہیں ہے وہ مستغنی ہے اس کو کسی کی کوئی احتیاط نہیں تو ہر احتیاج سے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کوتاہی سے اعلی ارفا منزہ اور وہ برہ اللہ کا ہونا اس کا اقرار کرنا یہ تصویر اب تصویر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں تصویر قولی جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گویا کہ تصویر قولی ہو رہی ہے زبان سے اللہ کی پاکی کا اور اللہ کی ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہونے کا اعتراف ایک تصویر حالی ہے کہ کوئی شے اپنے وجود سے تصویر کر رہی ہے کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے گویا کے تصویر کر رہی ہے کہ میرا خالق میرا سانے میرا ڈیزائنر میرا کریٹر ایک ہستی کامل ہے کہ جس کے علم میں قدرت میں حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں اس لیے کہ تصویر حقیقت میں مصور کے کمال کمال فن یا نقص فن اس کے اگر فن میں کوئی کمی ہے اس کا بھی منہ بولتا سبوت جو ہے اس کی تصویر ہوگی اور اس کا فن اگر کمال پر ہے نقطۂ عروج پر ہے تو وہ بھی اس کی تصویر بول رہی ہوگی زبان حال سے بول رہی ہوگی تو یہ کل کائنات اس معنی میں اللہ تعالی کی تصویر کر رہی ہے تصویر حالی کا یہ مفہوم تو بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن قرآن مجید کے بعد مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان دے رکھی ہے جس سے کہ وہ اس کی تصویر کر رہی ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بات لیکن ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سراحت سے مذکور ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام حمد کے کرانے علاپتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے یہ قرآن مجید کی نصے فتح ہے سری بات ہے اور ایک وہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی تو سب و منفی ہند ون شا سب ہو بے ہم ولا کلفی اللہ کی تسبیح تو ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اب یہ تو ہاتھ مثبت پہلو ہوا منفی طور پر پھر فرمایا وہ امن من مل رہا سب ہو ہم نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی تحمید کے ساتھ ولا کہ اللہ کا لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے تو تصویر حالی تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے معلوم ہوا کہ تسبیح قولی ہے وہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ولا کے لا تفقہ تصویر ہو قرآن مجید میں ایک اور مقام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آزا کو بھی زبان دے دے گا اور وہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن ہمارے اپنے آزا و جوارے ہمارے خلاف ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی اور جب پھر ہم کہیں گے کہ تم نے لما شاہد تم ہمارے اپنے آگاہ ہو کر ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ان کا کہنا یہ ہوگا قرآن مجید میں وہ قول نقل ہو گیا ہے انتقن اللہ النزی الطق الن شے آج ہمیں بھی لطف اور گویائی اٹا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو لطف اور گویائی اتا فرمائی تو یہ مختلف مقامات ہیں جن کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان بھی دی ہوئی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں حیوانات کی اپنی زبان ہے آخر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات جو ہے اپنی سمجھاتے ہیں آخر بریگیریوس اینیملز بھی ہیں جو مل جل کر رہتے ہیں ان کا پورا نظام ہے ان کا پورا کا پورا سوک سسٹم ہے چاہے چونٹیاں ہوں چاہے شہد کی مکھیاں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ان میں کوئی کمیونیکیشن نہ ہو کمیونیکیشن تو ہے تو اس اعتبار سے یہ تصویر جو ہے تصویر حالی بھی تصویر کولی بھی یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ ماضی کے سیدھے سے بھی آئی ہے ان صورتوں میں اور مظاہرے کے سیدھے سے بھی آئی ہے تین ہی مرتبہ ماضی تین ہی مرتبہ مظاہرے سب بحال معاف اس سماوا سے اب یہاں دوسری بات نوٹ کیجئے کہ آسمانوں اور زمین قرآن مزید اس لفظ کو استعمال کرتا ہے کل کائنات کی تعبیر کے لیے ہم فلسفیانہ زبان میں کون و مکان کل کائنات دی ٹوٹل یونیورس مختلف الفاظ استعمال کریں گے لیکن یہ کہ قرآن مزید نے چونکہ اپنا اسلوب رکھا ہے بہت سادہ چونکہ اس کے مخاطب اول جو ہے وہ ایک وہ ایسی قوم تھے کہ جن کے ہاں پڑھنے لکھنے کا ہی کوئی رواج نہیں تھا تو فلسفہ وہ وہ تو ان کے لیے گویا کہ بہت ہی بعید شے تھی ان سے اس حوالے سے جو فطرت کے قریب ترین سادہ ترین انداز ہے قرآن نے وہ اختیار کیا آپ کو کہیں قرآن میں کائنات قلم نہیں ملے گا جب بھی کل کونوں میں قرآن کہنا چاہتا ہے معافی السماوات و میں معافی راؤں تاکہ ایک عام بندو بھی اس کو سمجھ لیتا تھا لیکن اس سے مراد کیا ہے کل کائنات جسے ہم اگر زیادہ فلسفیانہ لفظ استعمال کرتے ہیں کون و مکان یہ دو بھی کچھ ہے ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس جو بھی موجود ہیں اس میں جو شے بھی ہے سب بحال بافص سماوات و لفظ عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ دو الفاظ جو ہیں اللہ تعالی کے دو اسما یہ ان صورتوں میں بہت تکرار کے ساتھ آئے ہیں سورج سف کے شروع میں بھی آئے سورج جمعہ میں بھی یو سب للہ ہے معافی سماواتے وافل رڑی مالکل قدوسل عزیز الحکیم سورج حشر تو اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ اس میں شروع میں بھی تصویر ہے آخر میں بھی تسوی ہے سبب للہ ہے معافی سماواتے و مافل لڑک یہاں سے شروع ہوئی جو سب لہو معاف سماواتے لڑک اس پر ختم ہو رہی ہے اور پہلی آیت کا بھی آخری الفاظ ہے وہ العزیز الحکیم اور آخری آیت کے بھی آخری الفاظ ہے وہور عزیز الحکیم اسی طریقے سے سورہ تغبل میں بھی اختتام انہیں الفاظ پر ہو رہا ہے اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو اسماط جو ہیں ایک تو عام قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں بالعموم جو ان کے مقتے ہوتے ہیں فواصل ہوتے ہیں اختتام جن پر ہوتا ہے ان میں اللہ کے اسماؤ صفات کا تذکرہ ہوتا ہے اور عام طور پر جوڑو کی شکل میں الغفور الغفورالرحیم بہول عزیز الحکیم یہ مختلف جو ہے جوڑے یہ آپ کو ملیں گے بہول علیم القبیر تو مختلف جوڑے ملیں گے دو دو اگر علف لام کے ساتھ ہے تو وہ اسما شمار ہوں گے اور بغیر علف لام کے ہیں کے ساتھ ہے غفور ال رحیم ان یہ اس کی صفات ہو گئی الغفور الرحیم اس کے اسما ہو گئے تو یہاں فرمایا بہول عزیز الحکیم وہ عزیز ہے زبردست ہے اور الحکیم ان جوڑوں کی کیا مناسبت ہے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی الفاظ یا جو بھی اللہ تعالی کی اسما کو اگر جوڑا گیا ہے تو کسی مناسبت کی وجہ جوڑا گیا ہے۔ ایک تو ان دونوں اسما میں ایک ربط ہے بہت گہرا عزیز کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کا اختیار مطلب ہو جس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو آخری اختیار اس کے پاس حکیم وہ ذات ہے اگرچہ اس لفظ کے دو مفہو ہے اس میں نکلی دے اس لفظ ہا کاف میم کا جو مادہ ہے اسی سے لفظ حکمت بھی بنا ہے اسی سے لفظ حکومت بھی بنا ہے اسی سے لفظ حاکم بھی بنا ہے تو یہ حکیم بہت سے معنی اپنے اندر رکھتا ہے لیکن یہاں پر عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے حکمت والا دانا اور ان دونوں اسماع میں نسبت یہی ہے در حقیقت کہ ہمارا عام مشاہدہ یہ ہے اور تصور یہ ہے انسان کا اور خاص طور پر یہ پولیٹیکل سائنس میں یہ بحث جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ جہاں بھی اتارٹی ہوگی اتارٹی ٹینس ٹو کرپٹ ایبسولوٹ اتارٹی کرپٹ ایبسولوٹ یہ اصول ہے یہی وجہ ہے کہ دستور سازی میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ جو پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کوئی اتارٹی ہو وہاں کچھ چیکس اینڈ بیلنس بھی ہونے چاہیے ورنہ یہ کہ اگر اتارٹی جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے اتارٹی کا کہ دماغ میں خناس پیدا ہو جائے جہاں اختیارات جو ہے زیادہ مرکوز ہو گئے ہیں ذرا بھی دماغ کے اندر کوئی جو ہے اس کے قرناس پیدا ہوا تو ہی ول پلے ہے تو کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے اور در حقیقت دستور جو بھی بنتے ہیں مملکتوں کے ان میں سب سے ٹریکی مسئلہ یہی ہے کہ ایک توازن ہو بیلنس ہو جہاں اختیار ہو وہیں پر کچھ نہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز موجود ہو ذات باری تالاک کا اختیار مطلق لیکن وہ جہاں اختیار مطلق کا مالک ہے وہاں الحکیم اس کی حکمت بھی کامل۔ ہے جہاں اختیار مطلق ہے حکمت نکالی ہے اس کے لیے کسی زمانے میں تو میں اس مفول کو ادا کرنے میں ذرا غیر محتاط الفاظ استعمال کر جاتا تھا کہ اس کا اقتدار اس کی حکمت کے تابع ہے یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے یہ میں اس کے بعد کی آیت میں ذرا وضاحت سے بھی بیان کروں گا اللہ تعالی کی تمام صفات اپنی جگہ پر مطلق ہیں کوئی صفت کسی دوسری صفت کے تابع نہیں ہے مطلق. اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صفت اللہ کی فلاں کے تابے ہیں اس لیے کہ جو تابع ہوئی وہ پھر مطلق نہ نہیں محدود ہو گئی اس لیے یہاں جو بہتر انداز ہوگا تعبیر کا وہ یہ ہے کہ جہاں اس کے اندر ارتقا ہے اختیار کا اس کے ساتھ ہی حکمت موجود ہے تو اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے حکمت کے تابع کا لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے ذات باری تعلی کے حوالے سے یہ ہے مانوی درحقیقت اس میں رب اور چونکہ یہ صورتیں جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے امت مسلمہ سے ان میں خطاب ہیں اور امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ, وہ سیاسی نظام قائم کریں نظام حکومت جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا دین تمام و کماؤ قائم ہو جائے اسی حوالے سے اس ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ان دو اسمات کو ریپیٹڈلی لایا گیا جیسا کہ اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں گے اور انہی چھ آیتوں میں دو مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں لہو ملک بابات و اللہ آسمان اور زمین کے پادشاہی اسی کی ہے یہ پادشاہی کا لفظ دوسری آئٹ میں بھی آ رہا ہے اس کے بعد پھر چھٹی آٹ پھر لہو ملک سماوات بن یہ تصور جو ہے در حقیقت کے جو ہمارے دورے زوال میں مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل گیا وہ عقائد کی اہمیت رہی عبادات کی اہمیت رہی لیکن وہ نظام جس میں کہ حکومت اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنا یہ خلافت راشدہ کے بعد تدریجن رفتہ رفتہ جو ہے زیلوں سے نکل گیا اس لیے کہ جب خلافت ختم ہوئی ملوکیت کا آغاز ہو گیا کچھ کوششیں ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے کوشش کی حضرت عبداللہ ابن زبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی پھر اس کے بعد حضرت زید نے کوشش کی پھر حضرت نفس زکیہ نے کوشش کی سب کوششیں دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئیں یہ سب لوگ اپنی جگہ پر مغربی اعتبار سے کامیاب ہے لیکن یہ کہ دنیا بھی اعتبار سے ناکام ہو گئی جب تمام کوششیں تو مسلمانوں نے گویا کہ ذہن تسلیم کر لیا کہ اب یہ حکومت اور ریاست کا معاملہ یہ تو عصبیت کے بل پر چلے گا کوئی قبائلی عصبیت مضبوط ہے وہ آ کر جو ہے قبیلہ حکومت کر لے گا کوئی آئیں گے مغل کوئی شہنشاہ بابر آئے گا اور لودھی جو ہے ابراہیم لودھی اسے شکست دے دے گا اب یہ چیزیں تو ہے قبائلی عصبیت اور قوت پر اس کے نیچے نیچے اب دین کیا رہ گیا دین ہے عقائد ہے عبادات ہے کچھ نکاح و طلاق کے مسائل ہیں اللہ اللہ خیر باقی ملوکیت اور میں نے حال ہی میں جو مضامین لکھے ہیں اس میں چونکہ یہ بات میرے علم میں پہلے اس حساب اس طریقے سے کلیئرلی نہیں تھی کہ حضرت ابو ہنیرا فرما رہے رضی اللہ تعالی کہ میں نے اللہ کے رسول سے علم کے دو برتن حاصل کیے ایک برتن سے تو میں نے خوب تقسیم کیا خوب بانٹ دیا لوگوں کو خوب اس, پہ اس میں سے علم جو ہے پہنچا دیا لیکن دوسرے برتن کا منہ کھول دوں گا تو گردن اڑا دی جائے گی اور حضرت ابو یہ نقطہ جو ہے در حقیقت ابھی میں نے تحقیق کی کہ سن ستاون یا اٹھاون یا میکسیمم سن انسٹھ میں ان کا انتقال ہو چکا جبکہ ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی ابھی وہ اغلا ملوکیت کا دور تو آیا ہی نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خل... وہ باہر خل... چاہیے کہ ہم ان کے دور حکومت کو دور خلافت راستہ میں شامل نہیں سمجھتے لیکن بھارت صحابی رسول ہیں کاتب وحی وہی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے تو جو ان کا منصب ہے ایک صحابی کی حیثیت سے وہ انکوشچنیبل ہے پھر بھی یہ نظام کی تبدیلی اس درجے وہاں بھی آ چکی تھی کہ ہم حضرت ابو حریرہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دوسرے برتن کا منہ بھی کھول دوں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گا یہ معاملہ ہے در حقیقت کے ہوتے, ہوتے ہوتے یہ تصور ذہن سے نکل گیا اللہ کی حکومت باقی اللہ کے لیے نماز پڑھو اللہ کے لیے روزے رکھو اللہ کے لیے حج کرو یہ ساری چیزوں تو برقرار نہیں لیکن یہ کہ اللہ کی حکومت کو قائم کرنا یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا لیکن ان صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں العزیز الحکیم اور الحکیم کا دوسرا مفہوم ذہن میں رکھیے تو وہ تو اس کے معنی حاکم کے ہو جائیں گے العزیز بھی حاکم الحکیم بھی حاکم جیسے عالم اور علیم میں جو نسبت ہے عالم اس میں فائل ہے علیم اسی سے صفت میں ہے فائل جو ہوتا ہے اس میں کوئی فیل وقتی طور پر ہوتا ہے اور وہی فیل اگر دائم ہو جائے کسی کے اندر تو پھر وہ صفت مشپہ بن جاتا ہے عالم کسی شہر کا جاننے والا علیم جس میں یہ صفت علم جو ہے پائیدار ہو گئی ہے مستقل ہو گئی ہے تو حاکم اور حکیم حاکم وہ ہے کہ جس کی حکومت قائم ہے اور حکیم جس کی حکومت میں دوام ہے استقلال ہے ہمیشگی ہے پائیداری ہے تو اس اعتبار سے تو دونوں الفاظ جو ہے وہ مترادف ہو جائیں گے بحول عزیز الحکیم وہ زبردست ہے اور وہی حاکم میں حقیقی ہے اور دوسری معنی اگر لیے جائیں کہ وہ دانا ہے تو پھر وہ رب جو ہے قائم ہو گیا کہ جہاں اس کا اقتدار مطلق ہے وہی اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کے اقتدار کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بالغا موجود ہے لہو ملک اس سماوات اسی کے لیے ہے اب یہ نام جو ہے مختلف اس کی قسمیں ہیں میں یہاں کم سے کم دو کے حوالے سے بات سمجھ یہ لہو لام تملیک کسی شے کا مالک ہونا ہاضل قلم و لی یہ قلم میرا ہے یعنی میں اس کا مالک ہوں یہ میری ملکیت ہے اور لہو جو ہے وہ لام استحقاق بھی ہوتا ہے کسی کو حق پہنچتا ہو اس کا کسی کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں دی فیکٹو ڈی جیورے لہو آپ اسمرک کو سماواتے مطلب آسمانوں اور زمین کی ملک حکومت بادشاہی ڈیفیکٹو بھی اسی کی ہے ڈی جیورے بھی اسی کی اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حاکم ہو اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چونکہ مالک بھی اب یہ دیکھیے یہ دونوں معنی دیتا ہے نیم لام کاف سے ہی ملکیت ہے مالک اسی سے ملک ہے حکومت بادشاہی اسی لیے سورہ فاتحہ کی کراط میں بھی مالک یوم الدین ملک یوم الدین یہ دونوں کراطیں موجود ہیں اور شیخ عبد کی ایک کراط جو ہے اس کے اندر تو انہوں نے ان دونوں کراطوں کو پڑھا ہے مالک یوم الدین ملک یوم الدین مالک بادشاہ مالک کسی شہ کی ملکیت کا حق رکھنے والا اور دونوں میں منطقی رب یہی ہے کہ جو کسی شہ کا مالک ہے اسی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق اس میں تصنف ہو اس پہلو سے یہ ملوکیت یا ملک اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی ملکیت یہ دونوں گویا کہ باہب لازم و ملزوم ہیں اور لہو میں یہ دونوں پہلو ہیں اسی کو حق پہنچتا ہے بادشاہی کا باقی کوئی اور پادشاہی کا جس کو میں بہت تفصیل سے واضح کر چکا ہوں اپنے خطبات خلافت میں دی۔ غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا بادشاہی صرف اللہ کے اور اسی کی بہترین تعبیر علامہ اقبال نے کی ہے سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آزری چاہے وہ فرد واحد ہو وہ فرعون یا نمرود بن گیا وہ خدائی کا دعوے دار قرار پائے گا اور اگر وہ پوری قوم پر آپ نے پھیلا دیا تو اس کی بھی وہی تمصیل میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں بارہا بہت سے حضرات نے مجھ سے سنی ہوگی کہ اگر کوئی گندگی کی بہت بڑی جو ہے پوٹ کڑوں جو ہے وزن کی گندگی کسی کے ایک سر کے پر رکھی ہوئی ہے کسی ایک شخص کے اور یا یہ کہ پھر اس کو تولا تولا ماشا ماشا تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گندگی تو گندگی رہے گی وہ فرعونیت اور نمرودیت کیا تھی کہ ایک فرد جو ہے وہ مدعی تھا حکومت کا علیس علی ملک مصر کیا, مصر کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے میں پاشاہ ہوں وہ اور یہ سارا نظام جو ہے اریگیشن کا یہ میرے اختیار میں ہے جس کو چاہوں پانی دوں جس کا چاہوں موغا بند کر دوں یہ تھا دعوی کا فرعون کا جس کو کہ قرآن مجید نے تعبیر کیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اگر رب مکمل لیکن یہی معاملہ آج جو ہے کھدائی کا دعویٰ تقسیم ہو گیا ہے. کہ اسے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا نظر ہی اعتبار سے سب حاکم ہے پاپولر ساورنٹی ہے سب کے لیے حاکمیت ہے لیکن جان لیجئے کہ اسلام کے نزدیک حاکمیت صرف اللہ کی ہے لمو ملک اس سماوا سے حاکمیت کا حق حکومت کا حق آسمان اور زمین کی صرف اسی کو حاصل ہے اور بالفعل بھی وہی ہے یہ بہت پیارا نقطہ اس پر نوٹ کیجئے گا انسانی زندگی جس میں کچھ تھوڑا سا اللہ نے اختیار دے دیا انسان کو وہ اس میں حاکم بن کے بیٹھ گیا حالانکہ اگر آپ حقیقت کے اعتبار سے غور کریں تو بالکل جس کو کہ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ہلدی کی گاٹھ مل گئی تھی اور پنساری بن کر بیٹھ گئے کیا حکومت ہے انسان کی اپنے وجود پر تو اس کا اختیار چل نہیں رہا اس کے اپنے جسم کا پورا نظام اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے وہ اگر کہیں چاہے کہ میرے جسم پر اس جگہ بال نہیں ہونے چاہیے اسے اختیار ہی نہیں وہ تو اگیں گے آپ اس کو روک نہیں سکتے اور آپ کی اصلیوں کے اندر حرکت آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو کوئی اور قانون ہے کسی اور ہی کی مرضی ہے جس کے تحت اس میں حرکت ہوگی آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے جب بند ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کی مرضی سے چلنے والا نہیں ہے معلوم ہوا کہ ہمارا اپنا پورا وجود جو ہے تابے جکڑا ہوا ہے اسی قانون خدا بندی کے اندر اس میں رب کے بغیر جو ہے پتا نہیں ہلتا اور ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی پورا کا پورا نظام جو ہے اسی قانون کے شکنجے میں لیکن بس اللہ نے ایک اختیار دیا وہ اما اما کا پورا چاہو تو شکر گزاری کی راہ اختیار کرو چاہو تو ناشکری کے راہ ربیش اختیار کرو یہ اسی کی دی ہوئی آزادی ہے لیکن ہم نے اس, اس جو ہلدی کی گانٹھ کے اوپر اپنی بادشاہی کا جو ہے تخ جمایا ہے اور پھر وہ پاپولر سوورنٹی ہے پوری دنیا کا ایک نظام ہے واقعہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا شک ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی مطالعے آتے لہو ملک سماوات ولم